تھا وہ از ن موسل کتاب اور جب ہم نے ہنستے موسا علیہ السلام کو کتاب دی تورات فرقان اور اللہ نے فرقان دیا فرقان سے مراد کیا ہے ذرات تو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے کتاب اور فرقان یعنی کتاب دی تھی تورات جو فرق کرنے والی تھی فرقان کا لفظ ہے جو تفریق کا لفظ ہے فرقان ہے فاروق ہے یہ سب ایک ہی طرح کے لفظ ہیں فاروق وہ آدمی جو فرق کر دے حق اور باطل کے درمیان نا یا کسی چیز کے درمیان فارق فرق کرنے والا فرقان وہ چیز جو فرق کرے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے شاہ ابد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے چکوتی ایسی چیز جو قصوٹی بن جائے ایسی چیز جو معیار بن جائے جیسے کٹھالی ہوتی ہے کٹھالی سمجھتے ہیں صحیح کہتے ہیں کیا کروں پیمانہ معیار سونا ماپتے ہیں نا یہ کٹھالی پہ ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے سونے کو جب سنار بناتا ہے نا تو وہ ایک خاص طرح کی کٹالی ہوتی ہے اس پہ چڑھا کے اسے ابالتے ہیں سونے کو اسے کیا کہتے ہیں چھوڑو یار غریب لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اچھا بہرحال وہ کٹھالی جو ہوتی ہے اس پہ سونا چڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ سونے کا معیار کیا ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے تو زد درجمہ کیا چکوتی بنا دی ہے یعنی ایسی چیز بنا دی جو معیار اور سٹینڈرڈ بن گئی تھی اور جس پہ چیز پہ پرکھا جا سکتا تھا تو اس لیے یا تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے یا یہ تفسیر کی جائے کہ کتاب اور فرقان دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ اللہ نے تورات رات علیہ صلاۃ السلام کو دی اور اس کتاب تورات کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ فرق کر دیتی تھی کافر اور مومن کے درمیان باز رات کہتے ہیں کہ دو لفظ اللہ نے اشاد فرمایا تو اس کی یہ کتاب سے مراد تو تورات دی اور فرقان سے مراد یہ ہے کہ مع جزات جو حزت مسا علیہ سلاۃ والسلام کے تھے جیسے عصا کو پھینکتے تھے تو لاٹھی بن جاتا تھا اور ان کا ہاتھ روشن اور چمکدار تھا یہ معجزات تھے تو اللہ نے مسا علیہ سلاۃ والسلام کو کتاب دی اور مع دیے اور تیسرا ترجمہ اور تفصیل اس کی یہ کی گئی ہے کہ ہم نے جب حسط موسا علیہ صلاح والسلام کو کتاب دی اور فرقان اتنی بڑی فتح دے دی دشمنوں پہ کہ فرق نظر آنے لگا کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور کون اللہ کا نافرمان فرمان تھا تو ان کی نجات جو تھی اس کو بھی اللہ کا اعلی کے انعامات میں ظاہر ہے کہ شمار کیا گیا وہ آئیں گی لکم تاہ تدون تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو اپنی راہ کو سیدھا کرو چار انعام ہو گئے